اللہ اضا صابت مصیبت یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کالو ان تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ اس کا حال یہ بن جائے کہ اس کا ایمان تین چیزوں پر مضبوط ہو جائے ایک تو اس پر مضبوط ہو جائے کہ یہ جتنی چیزیں جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کی سب چیزیں ان کا میں مالک نہیں ہوں اللہ مالک ہے اناد اللہ کے لیے ہم یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں میرا تو کچھ ہے نہیں جاب دینی تھی اس نے دینی تھی نہیں دی تو اس کی مرضی اب میں کیا کر سکتا ہوں اسی طرح زندگی دینی تھی تو یہ اس کے اختیار میں تھا میرا تو کچھ تھا نہیں موت دے دی ہے تو اگلے جہان جا کے مل جائیں گے انا للہ ہم سب کے سب اللہ کے لیے ایک تو اس پہ ایمان اور ایک یہ کہ انا الحاج اور دوسرے اس پہ ایمان کہ ہمیں رجوع کرنا ہے لوٹ کے اللہ ہی کے جانا ہے کسی کا انتقال ہو گیا وہ صبح کی گاڑی سے چلا گیا ہے شام کو میں دوسری گاڑی آ جائے گی مجھے بھی وہیں جانا ہے اور پہنچ کے آخر پہ منزل سب کی ایک ہی ہے راج اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے دو چیزوں پر ایمان اور تیسرا یہ یہ جتنی چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ سے دعا کرتا رہوں اور کوئی چیز میرے قبضے میں نہیں میرے بس میں نہیں اور دعا یہ ہے کہ نہ لاہ وا ہی راجع اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں جب کسی پہ مصیبت آ جائے تو اسے چاہیے کہ یہ چیز پڑے اور اس چیز پہ ایمان جب ہو جائے کہ کوئی بھی چیز میری اپنی نہیں ہے بس اللہ کی طرف سے ایسے حالات ہیں چل رہا ہوں اور خدا اس میں خود فرحت پیدا کر دے گا اس میں گنجائش اس میں کشادگی پیدا کر دے گا بس پھر اس انسان کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے